محتاج کے الفاظ میں شکاط نہ مردا آئی مرد آرار عمر دا اب مانزی کی سنت و مستحب تھے امام شفیر احمد اللہ جہا مان سے فرد ہوئی امر فران کی استعار کی پیش گئی اور سواج امام شفین جہابے متبھر فردیت کی سرات کی سنت نے وہی تھا مخان ذکر جہاب نے برم کے سلاتے مسجد کی بار بار کی تضافت راضی یالک ذکرض علی یؤنل کافہ زم ذکرض نوردی باردر ہوئے بارک اللہ علی محمد علی محمد مجید محمد وارا علی محمد کما بارک علی ابراہیم انك حمید مجید وارا محمد وارا ابوالقاسم و ازادنی ظاہر ظاہر کا نے عام رحمت الرحمان تعلیبا آگوائی کا تھا